اگر ہم یہ کریم کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں